سوال ہے کہ کیا قربانی کا سارا گوشت خود رکھ سکتے ہیں تو بالکل رکھ سکتے ہیں جائز ہے قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد اس سے جو بھی چیز حاصل ہو سکتی ہے اس سے نفع پورے طور پر قربانی کرنے والا حاصل کر سکتا ہے مثال کے طور پر گوشت تو خیر برا رکھی سکتا ہے مستحب یہ ہے کہ گوشت کے تین حصے کرے ایک فقرا کے لیے ایک دوست احباب رشتہ داروں وغیرہ کے لیے اور ایک حصہ اپنا اور اپنے اہل خانہ کے لیے اگر سارا خود بھی رکھ لیتا ہے تو بھی یہ جائز ہے اس میں کوئی عدم جواز کی صورت نہیں ہے كوئی ناجائز امر نہیں ہے یہ ركھنے اس کو اجازت ہے اگر مثال کے طور پر دودھ والا جانور تھا اور قربانی کرنے کے بعد اس کا دودھ آ رہا ہے تھن بھرے ہوئے ہیں ذبح کرنے کے بعد کی بات ہے ذبح سے پہلے اگر دودھ نکالا اس کو تو پی نہیں سکتا اس کو پی نہیں سکتا بلکہ فقیر شرعی کو صدقہ کرے گا وہ قربانی کر لینے کے بعد اگر جانور کا دودھ نکل رہا اور اس کو دوہ لیا یعنی دودھ نکال لیا تو اس کو خود بھی پی سکتا ہے اس لیے کہ ذبا کے بعد منفعت اس کے اپنے حق میں بھی جائز ہو جاتی ہے جیسے خال ہے کھال اپنے طور پہ استعمال کر سکتا ہے اور اسی طرح اس کا گوشت ہے اور گوشت کے ساتھ ساتھ دودھ اگر نکلتا ہے تو اس کو استعمال کر سکتا ہے بلّہ تعالی عالم